ایک سو سات تک سبق پڑھ لیا تھا سورت البقرا آج پڑھنا ہے سورت البقرا آیت نمبر ایک سو آٹھ یہاں سے انشاءاللہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر ایک سو آٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل ام تريدون ان تسالوا رسولكم هنا سي الله رب العزه يهود دي قباہت نمبر پچیس اس کا ذکر فرماتے ہیں قباہت یہ تھی کہ یہود بالخصوص اور دوسرے کافر بالعموم ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے طرح طرح کے مطالبات پیش کرتے تھے اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی یہ سبق دیا جا رہا ان طرف کہ جس طرح حضرت مصالح سلاط والسلام پر ایمان لانے کے باوجود یہودی ان سے نامعقول اور غیر ضروری سوالات اور مطالبات کرتے تھے اور کرتے رہے تو مسلمانوں کو یہ سبق اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں یہود نے مصالح سلاط والسلام کے ساتھ عجیب وقت گزارا اس کے بجائے کہ اس پہ ایمان لائے اس کی باتوں کو قبول کریں اور مصالح صلاح السلام پر ایمان لا کر اس کی اتباع کریں انہوں نے مصالح صلاح السلام کو تنگ کیا عجیب عجیب سوالات کرتے رہیں اور عجیب عجیب ان سے مطالبات کرتے رہیں تو اللہ جل الحم مسلمانوں کو یہ ہدایت اس آیت میں دے رہے کہ یہودیوں جیسا تم اپنا معاملہ اپنے نبی کے ساتھ نہ رکھیں اس طرح آپ سوالات نہ کیا کریں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مطالبات نہ رکھا کریں تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس طرح حرکت کرنے سے یہاں روکا ہے اور یہ قباہت اللہ نے ذکر کر دی جو قباہت یہود کے اندر یہ تھی اس قباہت سے کم از کم تم کو بچنا رہنا بس کے رہنا چاہیے اور تمہارا جو معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بہت زیادہ اور بہت ادب اور احترام کا ہونا چاہیے یہودیوں جیسا تم مت بننا اللہ رب الزت فرماتے ام توریدون کیا تم چاہتے ہو انتس ال رسول کہ تم بھی سوالات کرے یا مانگے مطالبات کرے اپنے رسول سے اپنے رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ خطاب اللہ رب العزت مسلمانوں کو کر رہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے فرماتے ہیں کہ تم بھی سوالات کرنا چاہتے ہو تم بھی مطالبات کرنا چاہتے ہو اپنے نبی سے اپنے رسول سے ہاں کس طرح کما من قبل جیسے کہ پوچھا گیا تھا علیہ السلام سے اس سے پہلے جیسے کہ علیہ السلام سے مطالبات کیے گئے اس سے پہلے یعنی زمانۂ تمرات میں جو علیہ السلام کا دور تھا اس دور میں یہود نے بن اسرائیل نے علیہ السلام کو تنگ کیا اس سے مطالبات کرتے رہے اس سے سوالات کرتے رہے کیا تم بھی اسی طرح چاہتے ہو اس طرح نہ کیا کریں لیکن جو اپنے دین کو بدل دے گا اور کفر اختیار کرے گا اس کی سزا بھی اللہ رب العزت سناتے ہیں پامین تبد دل کو فربیل ایمان کو ایمان کے بدلے میں کیا کر دیا بدل کر دیا مطلب یہ ہے کہ ایمان لایا تھا ایمان کو پھر بدلا کفر سے یہ مطلب ہے مرتد ہو گیا ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف چلا گیا کفر اختیار کی اس نے مرتد ہو گیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو اس کا کیا ہے تقزل بے شک یہ آدمی گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے یعنی اس نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا اور سیدھے راستے سے یہ بھٹک گیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ غلط کیا اس نے سیدھا راستہ اللہ نے اس کو دکھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لیکن اس نے وہ مرتد ہو کر سیدھا راستہ چھوڑ دیا اور غلط راستے پہ چڑھ گیا شیطان کے راستے پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ اس طرح یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا انجام کیا نہیں ہوگا درست نہیں ہوگا اس کے بعد اللہ رب العزت ود قطیر اہل الکتاب الا یورت دونک امباد ایمانی کم کفار یہاں سے اللہ رب العزت جو یہود بن اسرائیل کے اندر شناعت چھبیس نمبر پہ تھی قباہت تھی قباہت نمبر چھبیس اس کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں وہ قباہت یہ تھی کہ یہ اہلی کتاب یہ چاہتے تھے کہ تمہیں مرتد کر دے اور ایمان چڑھوا کر تمہیں واپس گمراہ کر دے تمہیں کافر کر دے ان کی یہ چاہت ہوتی تھی اور یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوت ہے وہ بڑھتی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بڑھتے جائیں اور ایمان لاتے رہے ہیں لوگ یہود یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے مشرقین مکہ تو ویسے ہی نہیں چاہتے تھے وہ تو سراسر دشمن تھے لیکن یہود جو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ بھی کر کے رکھا تھا اس کے باوجود یہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھنا نہیں چاہتے تھے اور ان کو افرادی قوت حاصل ہونا یہ نہیں چاہتے تھے یہ ہمیشہ انڈر گراؤنڈ مخالف مخالفت کرتے تھے کنکے صحابہ کے اور مسلمانوں کے تو اللہ رب العزت نے اس قباحت کا یہاں کیا کیا اظہار کیا کہ یہ تمہارے درحقیقت دشمن ہے یہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے تو اللہ نے فرمایا ودا کثیر پسند کیا کتاب پسند کرتے ہیں بہت زیادہ اہلی کتاب میں سے یعنی مطلب یہ ہے اہلی کتاب اپنے دلوں میں حسد کے بنا پر یہ چاہتے ہیں یعنی حسدن اور اینادن یہ چاہتے ہیں ود یا وہ دو واد میں یا وہ دید و ذربا یا ذریع ہے یہ اس میں ادغام ہو چکا ہے تو اس کا مطلب چاہت ہے اہلی کتاب اپنے دلوں کے اندر ان میں بہت زیادہ یعنی مطلب سارے ایسے نہیں ہیں لیکن اکثریت ان کی یہ ہے کہ دل کے اندر یہ چاہتے ہیں اور ان کا کیا ہے یہ خواہش ہے اہلی کتاب میں سے لو یور اگر یہ لوگ تمہیں واپس کر دے پلٹا دے تمہیں کس سے امباد ایمان کوم ایمان لانے کے بعد تمہیں کفارن پلٹا دے کفر کی طرف اور تمہیں کافر بنا دے یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لا چکے ہو لیکن تمہیں یہ لوگ گمراہ کر دیں تمہیں واپس پلٹا دے کس کی طرف کفر کی طرف تم سے ایمان چین کر کافر بنا دے تمہیں یہ کیوں کرتے ہیں ود کثیر حسدن من انڈین فوسی اکثریت ان کی یہ چاہتی ہے اور ان کے دلوں میں یہ ارزو اور یہ تمنا ہے لیکن یہ کس وجہ سے حسد کی وجہ سے ہے یہودی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کیا کرتے تھے اس لیے کہ یہ تو نبوت کا سلسلہ تھا یہ تو ہمارے خاندان میں چلا آ رہا تھا ہاں جی کتابیں ہمارے اوپر اترتی تھی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے اٹھ کے آئے اور نبوت کا اس کیا اللہ نے اس کو نبی کیوں بنا دیا یہ حق تو ہمارا تھا تو لہذا اس سلسلے سے انہوں نے حسد اور اعینات شروع کر دی یعنی یہ حسد اپنی طرف سے یہ کرتے تھے ممباد مہ طبی علوم الحق اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ان کے لیے حق بھی ظاہر ہوا حق اللہ نے واضح کر دیا حق اور باطل اللہ نے ان کے سامنے رکھ لیا قرآن اتارنے سے ان کو سمجھایا اللہ نے یعنی طبیعین حق آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود حسد کے بنا پر یہ اس طرح تمنا اور اس طرح غلط ارزو کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے فاف و حت اللہ بمر یہ تو اس طرح کرتے ہیں وقت یعنی حق ان پر واضح ہو چکا ہے چنانچہ بات اس طرح ہے تو تم معاف کرو ان کو اور ان سے درگزر کا کام لو یعنی کب تک یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا فیصلہ بیچ دے اللہ رب العزت اپنا فیصلہ کیا کر دیں بیچ اس وقت تک پھر آپ ان کو کچھ نہ کہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں کرنے دے کرنے دے فافو تم آفا کیا کر ان سے اور درگزر کیا کرے جب تک کہ اللہ اپنا حکم نہیں لاتا ان کے بارے میں واضح اللہ کچھ کہتا نہیں ہے اس وقت تک ان کو یہ کرنے دے کوئی بات نہیں ہے بعد میں حکم اللہ کا آ گیا حجی جنگ خیبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو فوراً شکم آیا اللہ کی طرف سے کہ ابھی آپ آب نے اپنا اسلحہ نہیں اتارنا کپڑے بھی بدلنے نہیں اسلحہ نہ رکھو واپس نکلو کس کے طرف بنی قورزہ اور بنی نذیر کی طرف ان کو جلا وطن کر دو یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لے کے گئے اور ان پر ہو کے سارا علاقہ ان سے خالی کروا دیا اور ان کو جلا وطن کر دیا یہ اللہ کا حکم تھا جو کہ بعد میں آ گیا ان اللہ علیہ الشین قدیر بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے کسی وقت بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں لہٰذا یہ اپنے قوت اپنی قومیت پر اپنے قوت افرادی پر ناز نخر نہ کریں اور اس کو دلیل نہ بنائیں اپنے لیے کہ ہم بڑے قوت والے ہیں ہم بڑے یہ ہے وہ ہے کہ ہمارا بہت بڑا اتحاد ہے اور ہمارے کیا ہے معاہدے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ ہم مل کر مسلمانوں کو ختم کریں گے اللہ فرماتے ایسی بات نہیں ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے جس وقت چاہے نیس و, نیس و نابود کر دیں ان کو اور یہی ہوا قلیل تعداد میں مسلمان ہیں لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فطوحات دے دی اور یہ لوگ جو کہ آبائی اور اجدادی ہاں جی اپنے حق کو سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتے تھے اللہ نے ان کو نیس نابود کر دیا ہاں جی تو یہ زمین کی جو خلافت ہے اللہ رب العزت نے نیک صالح لوگوں کو دینی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے واقعی مصلح وا, وَا تزکا عمات قدیم بصیر اللہ یہاں مسلمانوں کو فرماتے ہیں کہ تم نماز قائم کیا کرو واقی باقی اپنے کام سے کام رکھے اپنے کام کو جاری رکھیں اپنے مشن کو جاری رکھے اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے رکھیں جسمانی تعلق بنانا کس سے واقعم الصلح نماز قائم کرو اس سے اللہ کے ساتھ آپ کا جسمانی کیا ہے ایک تعلق ہے دوسرا تعلق بنانا ہے مالی وہ آج تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیا کریں ڈھائی سال پورا ہونے کے بعد اپنے مال میں سے اگر آپ کے اوپر زکوۃ لگتی ہے تو آپ کیا کریں یہ تعلق اپنے بنائے اللہ کے ساتھ مال, مال خرچ کر کے حجی زکوٰۃ ادا کیا کریں پھر اللہ فرماتے ہیں جو چیزیں تم اللہ کی طرف بیچتے ہو یہ اللہ کہا کر اس کو ختم نہیں کرتا یہ اللہ کو نہیں چاہیے بلکہ یہ تمہارے لیے وہاں اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے چیزیں تمہارے لیے یہ چیزیں ذخیرہ ہو رہی ہے اور ان چیزوں کے بدلے میں تمہیں اللہ اجر اور ثواب سے نوازتا ہے وما من اور وہ چیز جو کہ تم رکھو اور پیش کرو بلائی میں سے عمل صالح میں سے یہ کیا ہے یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے جو کہ تم آگے بیچ رہے ہو اس کو اور اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہو خیر میں سے بلائی میں سے نیک اعمال میں سے اللہ فرماتے ہیں تجید اللہ اس چیز کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے یہ ضائع نہیں جاتا بلکہ یہ تمہارے لیے وہاں سٹور ہو رہا ہے تمہارے لیے وہاں ذخیرہ ہو رہا ہے کا انَ اللہ ماتا ملون بصیر بصیر بے شک اللہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اس پر بصیر ہے دیکھنے والا ہے دیکھ رہا ہے اس کے علم میں ہے اس کے مشاہدے میں ہے جو چیز تم کرتے ہو یہ اللہ کے مشاہدے میں ہے اللہ کی نظروں سے غائب نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے یعنی مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے تسلی دے دی جم تم اعمال صالحہ کر رہے ہو ہاں جی وہ اعمال صالحہ جسمانی لحاظ سے کر رہے ہو یا اعمال صالحہ مالی لحاظ سے کر رہے ہو جو بھی تم آگے نیک اعمال بیچ رہے ہو اللہ کے ہاں وہ سٹور ہو رہی ہے آپ کے لیے جمع ہو رہی ہے اور اس کا اجر و ثواب آپ اللہ کے ہاں پاؤ گے اور جو عمل ہم کرتے ہو تو اللہ رب العزت اس کا شاہد ہے اور اس کے کیا ہے اس پہ گواہ ہے کہ اللہ کی کیا ہے نظروں کے سامنے ہے وکال جنت اللہ من کا نہ یہاں سے اللہ رب العزت وقالو سے شناخت نمبر ستائیس کا ذکر فرماتے ہیں اور شناخت نمبر جو چبیس تھا ودا ود کثیر و من اہل الکتاب یہاں سے اس کا ذکر فرما دیا یہ قباحت ہے یہودیوں کے اندر کس کا ستائیس نمبر قباحت ہے ان کے اندر ایک قباحت یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھتے تھے کہ ہم سب سے کیا ہے تمہارا دین بر حق ہے باقی جتنے بھی ادیان ہیں یہ سارے کے سارے باطل ہیں اور نصارہ کا دعوی یہ تھا کہ ہمارا جو دین ہے یہ سب سے بالا تر ہے اور بر حق ہے باقی جتنے بھی ادھیان ہے دین اسلام ہے یہودیت ہے وغیرہ یہ سارے کے سارے باطل ہیں یہ واقعہ اصل میں یہ آیت وقال العتف الجنت اللہ منقانحد النصارہ یہ اس وقت اتری تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران علاقے سے جو کہ یہ سعودیہ میں ہے نجران علاقہ اور یہ یمن سیٹ سے آگے ہے نجران ابہا کے سیٹ پہ جنوب سعودی کا جانب جنوب ہے یمن سیٹ پہ یہ وہاں یہ علاقہ بنتا ہے نجران تو نجران علاقے سے کچھ عیسائی لوگ آئے جس کا واقعہ پہلے بھی گزرا ہے جو کہ ریاض صالحین میں ہم نے پڑھا تھا بہت لمبی حدیث تھی جس میں ایک بادشاہ رہا کرتے تھے وہاں اور وہ بادشاہ مشرک تھا کافر تھا تادر حقت وہ بھی یہودی اس نے خدائی کا دعوی کر رکھا تھا اور وہاں ایک راہب رہا کرتا تھا نجران میں اس راہب کے ساتھ اس لڑکے کا جو کہ وہ شہر سیکھنے کے لیے اس کو بھیجا جاتا تھا اس کا ایک تعلق بن گیا اس وجہ سے پھر اس راہب پہ وہ ایمان لے آیا وہ پورا ایک واقعہ ہے جو کہ واقعہ اسحاب الاخدود کا قرآن کریم میں ذکر ہے یہ بھی اسی نجران کے حوالے سے تو یہ نجران سے کچھ لوگ وہاں رہا کرتے تھے تو اس میں سے کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں اور ملاقات کی انہوں نے جب وہ آئے ملنے کے لیے تو یہودیوں کا پتا چلا یہ لوگ وہاں سے اٹھ کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کیا اپنی پٹی سناتے ہیں یہ یہود بھی یہود میں سے بھی کچھ علماء آ کے بیٹھ گئے اس مجلس میں انہوں نے بھی اس میں کیا کی شرکت کی تو یہ آپس میں بحث مباحثے میں لگ گئے اور بحث مباحثہ بڑھتا گیا ان کا ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فطرے لگانے شروع کر دی نسارا نے کہا کہ نہیں ہمارا دین برحق حق ہے تم کسی مد میں بھی نہیں ہو کہ کوئی چیز نہیں ہوتا تم یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ نہیں تمہارا دین بالکل بیکار ہے ہم برحق ہے جو یہودیت کا دین ہے السلام کو اللہ نے تو دی تھی وہ کتاب اس کے ہم ماننے والے ہی یہ سو فیصد برحق ہے لہذا تم کسی چیز میں نہیں ہو تو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح الزامات لگانے لگے دین اسلام کو تو یہ یاد ہی نہیں کرتے تھے دونوں فریق یہ نہیں ہے کہ دین اسلام برحق ہے در شد بات یہی ہے کہ اللہ نے دین اسلام کو بھیجا ہے باقی ادیان اس کے آنے پر سارے کے سارے منسوخ ہو چکے ہیں باقی دین کوئی بھی برحق نہیں رہا اپنے اپنے زمانے میں واقعی وہ ادیان برحق تھے لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے دین اسلام بیچ کر باقی ادیان سارے کے سارے منسوخ کر دیے تو اس بات کی طرف یہ آتے نہیں تھے اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وقال والے خلجن اللہ من نصارہ ان کا وہ واقعہ اللہ نے ذکر کر دیا اور اللہ نے فیصلہ سنا دیا یہ کہنے لگے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہی داخل ہوگا اللہ منقان ہدن وہ شخص جائے گا جنت میں جو یہودی ہوگا جس نے تورات مانی ہو جس نے مسئلہ السلام پر ایمان لایا ہو مسئلہ السلام کو ماننے والا ہو وہی جنت میں جائے گا اور کوئی نصرانیت میں سے آجی مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا او نسوارا نصارہ نے کہا یا تو یہ کہ نصارہ برحق ہے نصرانیوں نے دعویٰ اپنے دین کا برحق ہونے کا کہا حجی دعویٰ کیا یہودیوں نے یہودیت کا کہا یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں اللہ رب العزت فرماتے تل کا مانی یوہم یہ تو ان کے عرض ہیں آج یہ اپنے ارزو لے کے بیٹھے ہوئے اور اپنی طرف سے فیصلے کری جا رہے لیکن یہ فیصلہ ان کا تو قابل قبول نہیں ہے یہ تو تمنا ہیں عرضیں ہیں اور عرض انسان تو کر لیتا ہے جتنا چاہے وہ کر سکتا ہے ارضو کا مطلب کیا ہے وہ تصور ہے قسم کا اور منطقی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ حجرفت تصورات تصور کرنے میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے آپ تصور کر کے عرش پہ بھی پہنچ سکتے ہیں ہاں یہ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ عرش میں میں نے قبضہ کر لیا یہ تصور میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی ایک تصور کے بنا پر یہ ان کے خیالات ہیں تصورات ہے اللہ العزت فرماتے ہیں ان کا کوئی دعوی برحق نہیں ہے کیونکہ دینی اسلام آنے کے بعد نہ تو یہودیت باقی رہا نہ نصرانیت یہ سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں پھر اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قل ان سے کہہ دیجئے ہا تو تم اپنا دلیل پیش کرو یہودیت کا دعویدار اپنا دلیل پیش کریں کہ یہودیت بر حق ہے نصرانیت والے جو دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنا دلیل پیش کریں کہ نصرانیت حق ہے جو کہ نصارہ میں سے ہے وہ جنت میں جائے, جائے گا اور یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہے تو وہ جنت میں جائے گا تو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس اپنے دلیل کو لے آؤ ان کون تم سعودقین اگر تم سچے ہو اپنے اپنے دعووں میں ہاں جی کیونکہ جو دعوی کرتا ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے کیونکہ مداحی پر کیا ہوتا ہے دل... یعنی دلیل پیش کرنا ہوتا ہے جو منکن ہے اس کے لیے دعویٰ نہیں پیش کرتے اور پیش کرنا دعوے کا مناظرے میں اس کے لیے نہیں ہوتا جو دعوی کرتا ہے وہی دلیل پیش کرے گا تو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے آسمانی کوئی دلیل ہو ہمیں کوئی لکھ کے دیا ہو اللہ نے کوئی سند آپ کے پاس ہو کہ یہودی ہی جنت میں جائیں گے یا نصارہ نہیں جائیں گے یا نصارہ کے پاس اس طرح کوئی دلیل ہے اللہ کی طرف سے کہ صرف جو نصارہ میں سے ہے وہی جنت میں جائیں گے یہودی نہیں جائیں گے کوئی, کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس یہ صرف صرف اللہ نے فرمایا تل مانیہم ہوں یہ ان کے ارزو وغیرہ ہے بلا من اسلم و ظہم سن فل اجر اب اللہ فن علیم ول یا <يحزنون> اللہ رب الزت نے فیصلہ سنا لیا اپنا بلا بلا لفظ استعمال ہوتا ہے استفامی انکاری میں اللہ پوچھتے ہیں کیا ان کے پاس دلیل ہے جی؟ مطلب یہ کوئی دلیل نہیں اللہ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں جنت میں جانا ہے ضرور یہ دعویٰ جو جنت کا کر رہے ہیں جنت اللہ نے بنایا کسی نے کسی کو تو اللہ نے وہاں جنت میں آباد کرنا ہے اور بیچنا ہے جنت میں جانے کی بات درست ہے یہ دعوی درست ہے ٹھیک ہے لیکن من اسلم وجہ یہ اس, ان شخص کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ہے جس نے اپنے آپ کو تسلیم کیا لہ اللہ کی ذات کے سامنے ہے یہ دونوں گروہ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تو تسلیم نہیں کرتے بلکہ یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں یہودیوں نے کون سا تورات پر پورا ایمان لایا تورات کو مانا انہوں نے نہ نے کہا تورات کو فالو کیا اور اس کو مانا بلکہ انجیل کو بلکہ انجیل پہ تو یہ تھوڑا سا بھی ایمان نہیں رکھتے بلکہ یہ صرف اور صرف ان کے دعوے ہیں لیکن جنت اس آدمی کے لیے ہے من اسلم وجہ جس نے اپنے ذات کو تسلیم کر دیا اور سپرد کر دیا کس کا اللہ کا یعنی ہر لحاظ سے وہ اللہ کا تعویدار بن گیا عقیدے کے لحاظ سے اعمال کے لحاظ سے جو اللہ کا کہنا ہے اس کو وہ مانتا ہے وہ, وہ محسن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ محسن بھی ہے وہ محسن بھی ہے یعنی قاعدے یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو اور اسے اپنا اضر اپنے پروردگار کے پاس سے ملے گا مطلب اللہ اسی کو جنت دے گا ہر لحاظ سے اس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا وہ محسن حال یہ ہے کہ وہ محسن بھی ہو احسان کرنے والا ہو محسن سے مراد عمل نیک کرنے والا ہو یعنی سارے عمل اس کے نیک ہو فلاح و اس کے لیے ہے اس کا اضر رب بھی اس کے رب کے پاس مطلب یہ ہے کہ جنت میں اس طرح بندے جاتے ہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اس کا عمل بھی سالے ہو تو یہودی دیکھیں یہودیوں کا کون سا عمل سالے ہے یا کہاں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا نسارا اسی طرح ہے وہ اپنے خواہشات نقصانی پہ چل رہے انہوں نے کون سا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا یا کون سا کوئی نیک عمل کر رہے نہیں یہ تو خواہشات نقصانی والے لوگ ہیں تو لہذا جس نے اس طرح کیا وہ چاہے یہودیوں میں سے ہو اللہ نے ایک قاعدہ بیان کیا اور یہ قاعدہ عام ہے اس کا مطلب اشارہ کر دیا اسلام قبول کرنے کی طرف جو مسلمان ہوا چاہے وہ یہودیت میں سے طائب ہو کر مسلمان ہوا ہو نسرانیت میں سے طائب ہو کر مسلمان ہوا ہو یا شرک میں سے طائب ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں و عجر و امداد اس طرح آدمی کے لیے پھر اس کے رب کے ہاں اس کا اجر اور ثواب ہے جب جنت میں جاتے ہیں ولہ خوف یسن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا ان لوگوں پر ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ان کو کوئی فکر مندی پر نہیں ہوگی ہر لحاظ سے ان کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی یہ فکر نہیں ہوگا کہ آج کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا رزق ملنا ہے نہیں ملنا کیا پہننا ہے ٹھیک ہے اور رہائش یہ عارضی طور پہ ہے یہ نہ ہو کہ ہم سے یہ رہائش لی جائے یہ کوئی خوف نہیں ہوگا سب کچھ اللہ رب العزت ان کو وافر دے دے گا اور یہ ہمیشہ رہیں گے کس میں ان جنتوں میں تو اللہ رب العزت نے یہاں وہ ایک قاعدہ بیان کیا کہ جنت میں جانے کے لیے صرف اور صرف دعوے نہیں چلتے چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو مشرق ہو مسلمان ہو داو پہ جنتیں نہیں ملتی اور یہ دنیا والا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ سفارش سے رشوت دیکھ کر کوئی آدمی کوئی چیز حاصل کرے یہ جنت اللہ رب العزت اسی کے لیے مختص کرتا ہے جس نے اپنے ذات کو اللہ کے حوالے کر دی ہر لحاظ سے ہر وقت وہ اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ تصور کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور نیک اعمال کرنا یہ تسلیم اور سر خم کرنے کی کیا ہے علامت ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اپنے آپ کو سر اپنا سر اس نے خم کر دیا اللہ کے سامنے سمجھ لے کہ یہ اس کے اندر تسلیم آگئی جب تسلیم آئی تو پھر نیک اعمال کی طرف بھی یہ بڑھتا جاتا ہے کوئی نیک عامل کو یہ چھوڑتا نہیں ہے اس کا ایمان ہوتا ہے اللہ پر کہ اس پہ اللہ رب العزت مجھے کیا دیتے ہیں اجر دیتے ہیں اور میرے درجات اس سے بلند ہوتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے اوامر پر عامل ہوتا ہے اور نواحی اس سے اپنے آپ کو دور تک بچا, بچا کے رکھتا ہے اس کے قریب بھی نہیں جاتا یہ ایمان کی کیا ہوتی ہے علامت ہوتی ہے تو لہٰذا جنت ایمان اور عمل صالحہ سے یہ مل جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف کوئی دعویٰ کرے نسبی کے لحاظ سے اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرے یا یہ کہے کہ ہم فلان نبی کے تابع ماننے والے ہیں فلان کتاب کے ماننے والے ہیں لہٰذا جنت ہمارے لیے ہے اس طرح دعووں سے جنت نہیں ملا کرتی فرماتے ہیں اسی طرح انہوں نے پھر یہ ایک دوسرے کے اوپر یہ بھی شناخت نمبر کیا ہے اٹائیس ہے اللہ رب الز فرماتے ہیں کہ یہ جب نبی کریم وسلم کے مجلس میں آئے و قالت ہودو یہود کہنے لگے نصارہ سے کہ لئی سط النسوارا شاہی نسوارا کسی مد میں نہیں ہے کسی چیز پر نہیں ہے مطلب ان کا دین بالکل ختم ہو چکا ہے باطل ہے النصارہ جو نجران سے نصارہ آئے ہوئے تیرہ سرسروں کے مجلس میں انہوں نے کہا کہ لئی ست یہود والا شاہی یہود بھی کسی چیز میں نہیں ہے مطلب تم بھی بالکل کسی مد میں نہیں ہو تمہارا دین کیا ہے باطل ہے ایک دوسرے پر انہوں نے باطل ہونے کا کیا کیا دعوی کیا اللہ فرماتے ہیں ایسی بچوں والی باتیں یہ کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کہ ایک آن پڑھ آدمی اگر کہے اس طرح تو وہ برا نہیں لگتا اس کا حق ہے کیونکہ وہ بےچارہ لا علم ہے نادان ہے پڑھا لکھا نہیں ہے یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہے پڑھے لکھنے کے باوجود انہوں نے اس طرح جاہلانہ حرکت کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی اللہ فرماتے ہیں وہ ہم کتاب حال یہ ہے کہ یہ پڑھتے ہیں کتاب کو اللہ کی کتاب کو یہودیوں نے اللہ کی کتاب تورات پڑھی نسارا نے اللہ کی کتاب انجیل پڑھی ہے اس کے باوجود اس طرح یہ اختلافات کرتے ہیں حالانکہ ایسے اختلافات ان کے درمیان میں نہیں آنی چاہیے تھی یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتی تھی یہ چیز لیکن پھر بھی یہ حرکت کر بیٹھے ہی ہیں اللہ فرماتے قزاء علی اللین اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو کہ وہ علم نہیں رکھتے تھے انہیں کے قول جیسا انہوں نے بھی کیا, کیا تھا یعنی بات کی تھی لاہمون مسل قول اس سے مراقع ہے یعنی عرب میں سے جو مشرقین تھے انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ برحق صرف اور صرف ہم ہے جو کہ ہم نے اپنے آبا اور اجداد کا دین مضبوط کر کے رکھا ہے اور اس کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں لہذا ہم یہ غیرتی غیرت کا کیا ہے تقاضا ہے کہ ہم اپنے آبا اور اجداد کا دین نہیں چھوڑتے وہ مشرک تھے شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ پوجا کرتے تھے بتوں کا تو ہم بھی کرتے ہیں وجدنا لیہا ابا انا قدا فال ان کی دلیل یہ تھی کہ ہم نے اپنے آبا کو پایا وہ اسی طرح کرتے تھے تو لہذا ہم بھی کرتے ہیں ہم تو اپنا آبا اور اجداد کا دین نہیں چھوڑتے یہ تو کیا ہے یہ ہمارے لیے شرم آر ہے وہ کہتے تھے کہ یہ جو شرک کا معاملہ ہے دین ہے یہ برحق ہے شیطان نے ان کو سمجھایا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے خدا جو ہے ان سے رابطہ کرنا پڑے گا ان کو خوش کرنا پڑے گا تب اللہ کے پاس تم پہنچ جاؤ گے لیکن اللہ کی ذات کیا فرماتی ہے فَإنی قریب میں تو بڑا قریب ہوں تمہارے قریب ہوں جب بھی تم پکارو گے میں سنوں گا اللہ تو بعید نہیں ہے اللہ کی طرف جانے کے لیے اللہ کے ساتھ واسطہ بنانے کے لیے کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ڈائریکٹ ہماری بات سن لیتے ہیں ہمارے اوپر کیا ہے ہر شخص پر وہ مہربان لہذا لہٰذا مشرقین نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا لاء علمون اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ تو اہلی کتاب تھے نہیں یہ تو بالکل ان پڑھ لوگ تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اور اس طرح انہوں نے یہ قول کہا تھا لیکن ان نے کہہ بھی دیا تو خیر اس لیے کہ لائے آدم تھے وہ لوگ وہ علم رکھتے لیکن اللہ فرماتے ہر ایک اپنے آپ کو حبر حق سمجھتا ہے لیکن فلحقہ ہوں یہ بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں روز قیامت میں کہ حق کون ہے اور نا حق کون ہے فی ماں قانو فی ہی ان معاملات میں جو یہ اختلاف کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دینا روز قیامت میں ہاں جی وہاں پتہ چلے گا کہ جنت کا مستحق کون ہے اور دوزخ میں کس نے جانا ہے اللہ نے قاعدہ بیان کیا پہلے بلا من اسلم وجہ محسن فل اجر و امدف علیم اللہ جنت اس طرح لوگوں کے لیے ہے لہذا یہ جب اختلاف کرتے ہیں آپس میں ان کا فیصلہ روز قیامت میں اللہ فرمائیں گے تو اللہ رب العزت نے فیصلہ کر کے چھوڑنا ہے اور جنتی لوگ جو کہ جنت کے مستحق ہیں عملی طور پر ان کو اللہ نے جنت دینا ہے اور جو عملی طور پر مستحق ہے جہنم کے اللہ رب العزت ان کو جہنم میں ڈالیں گے ٹھیک ہے نا کہ صرف اور صرف ز... یعنی زبان کلامی سے اور زبان کے دعووں سے جنت نہیں ملتی اور جنت میں داخلہ صرف زبان کے دعوے سے نہیں ہوتا تو لہٰذا یہ غلط کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے شناعات کے کیا کیا یہاں رد فرمایا کہ یہ قباہت ان کے اندر تھی تو لہٰذا اس قباحت کے اللہ نے کیا فرمایا ذکر فرمایا اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو قباہتیں یہود اور بنی اسرائیل کے اندر تھی اللہ رب العزت ہم سب کو ان قباہتوں سے دور رہے